है आयत नंबर है बासठ पड़ी के कल एक सौ से आयत नंबर एक से शादा सब का आवास करना है रूपुर से है रूपोल बर है गालेबंद نمبر تین ہے ایک سو ترسٹ سے واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس ما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من فأحيى به بعد موتها وبث فيها صف فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المصخر بين السماء والسحاب المصخر بين السماء والأرض لآيات پہلی <تحلی> آیت نے اللہ رب العزت نے فرمایا ایک سو باسٹھ میں اس سے مشرقینی مکہ نے اعتراض کیا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا الہ الہ واحد ہے اللہ کی ذات کیا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے لاح اللہ رحمان رکیم اللہ نے فرمایا کہ نہیں اما سوا اللہ کے کوئی لائق عبادت کا وہ ذات ہے اللہ کی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے تو اس بات کو سن کر مشرقین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا بالکل ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو یہ تو عقلا یہ بات ماننے کے لیے نہیں ہے تیار نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ایک خدا کس کس کام, کام کو سنبھالے گا کہاں کہاں اس کی دسترست ہوگی تو لہذا اس کے لئے تو اور مددگاروں کی بھی ضرورت ہے یعنی ان کا یہ عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ خدا تو ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں جو کہ بطور مددگار بطور معین اس کے ساتھ خدائی میں کیا کر رہے کام کر رہے ہیں تو جب یہ آئے اتری ہے و اللہ کو ملا اللہ نے توحید کا اعلان کیا اور شرک کی نفی کی تو مشرقی نے مکر اعتراض کیا کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا خدا ایک ہے اللہ کی ذات یکتا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تو اس پہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس تو یہ اس آیت کے ساتھ اس کا کیا ہے تعلق ہے تو اللہ رزت نے یہ آیتیں اتاری بطور دلیل کہ یہ تقریباً آٹھ دلائل ہے اس میں اللہ رب العزت نے یہ آٹھ دلائل آفاقی دلائل ذکر کیے تقریبا اللہ رب العزت کی ذات کی کس پر وحدانیت پر اور عاد نش پر تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلید ہے کہ اللہ کی ذاتی یکتا ہے اللہ اللّہ رب العزت نے یہاں سے ہند نفی خلق سماواتی واختلاف وختلاف لئیلحر یہاں سے وہ آٹھ آٹھ دلائل ہے جو کہ وہ کیا ہے اللہ کی وحدانیت پر دلادت کرتی ہے اور عقلی طور پر اگر انسان سوچے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کی ذات لکھتا ہے اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان خلقات والا بے شک خلق السماوات والا اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان آسمانوں اور زمین کے تقلیق میں اس کے اندر اللہ کی کیا ہے برطانیہ کی کیا ہے دلائل موجود ہے خدا ایک ہے کیا اس لیے کہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے زمین اور آسمان کا اگر اس کا منتظمین زیادہ ہوتے تو اس میں اختلاق پایا جاتا ہے ایک دوسرے کا کی ان کینچائی ہوتی جیسے کہ آج کل دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بادشاہ سے دوسرا بادشاہ دوسرے ملک کا بادشاہ برداشت نہیں ہوتا اور وہ ضرور اس کے خلاف ہوتا ہے سہسی عمر میں وغیرہ وغیرہ میں وغیر اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دوسرا اس کو برداشت نہیں کرتا اس کے خلاف باتیں کرتا ہے اسی ایک ملک کے اندر بادشاہ کے تحت جو وزرا ہوتے ہیں ایک وزیر دوسرے وزیر کو برداشت نہیں کرتا اسی طرح ملک کے اندر مختلف قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو مانتے نہیں تو اللہ رب العزت کی یہ وحدانیت پر یہ دلیل ہے آسمان سات و آسمان اور زمین جو ہے یہ سب کا نظام درست چل رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا منتظم ایک ہے اس کا خالق ایک ہے اس کا جو رب العالمین ہے وہ ایک ہے اگر ایک نہ ہوتا اس میں اور علیہ ہوتے تو پھر کیا ہے یہ نظام ایسا نہ ہوتا یہ طرح برکھنا ہوتا ہے جیسے کہ اللہ رب العزت ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں لوکان فیما اگر زمین اور آسمان میں اللہ کی ماں اور بھی کوئی الہ ہوتے تو لفا سزات یہ دونوں نظام زمین اور آسمان کی فاسد ہوتے یہ آج کل جو آپ کو یہ نظام درست نظر آ رہا ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ دلیل ہے خلق کے سماوات میں کہ خلقت جو کی اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی یہ ایک خدانے کی اگر میں اور بھی شریک ہوتے تو ضرور اس میں اختلاف آتا یا خلقت میں فرق نظر آتا ان کے ساتوں آسمان اکساں نظر آتے ہیں اگر یہ ہوتا کہ نہ پہلے آسمان ایک خدا نے بنایا ہوتا دوسرے دوسرے نے بنایا ہوتا تو برجد ہو کر ایک دوسرے سے مختلف آسمان بنا لیتے ان کا کلر چینج ہوتا ان کا ڈیزائن چینج ہوتا ایک دوسرے کا ڈیزائن انہوں نے کبھی بھی قبول نہیں کرنا تھا ہر خدا نے اپنے ایک نقشہ پہ کو پیش کرنا تھا اور اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کیا کرتے دنیا میں لوگ کوشش کرتے ہیں اسی طرح ان خداؤں نے بھی کیا کرنا تھا آپس میں اختلاف کرنا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی جو شرکت ہے یہ یکساں ہے اللہ نے سب کو یکساں بنا دی کہ اس کا خالی پیک ہے اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کے کی دلیل کیا ہے وقت لاک اللہ دن اور رات کا مختلف ہونا دن ختم رات شروع رات ختم ہو جاتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے یہ نظام دن اور رات کا جو چلا کے رکھا ہے اور چل رہا ہے اور کس زمانے سے چل رہا ہے اور کب تک چلے گی یہ اللہ کو ہی معلوم ہے تو اس میں بھی دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کی ذات ایک ہے کی چلانے والی وہ ذات ایک ہے اگر چلانے والے ہوتے ہے تو یہ نظام درہم برہم ہوتا ہے اس میں اختلاف ہو جانا یہ بھی دلیل ہے اختلاف اللیل لیور نہار میں یعنی دن اور رات کی جو تبدیلی ہے یہ بھی دلیل ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ کی ذات ہوئی ہے دو باتیں ہو گئی تیسری بات ورفول قلت تجریف ان بما بیمہ اناس اور کشتیاں پھول یہ جمع ہے وہ کشتیاں جو تجری چلتی ہے پھر باہر تیرتی ہے کس میں باہر کے اندر بیمار اس چیز کے ساتھ یعنی پاؤنسا جو نفع تیرتا ہے لوگوں کو یہ لوگوں کے نفع کے لیے منافع کی کشتیاں چلتی ہیں تیرتی ہیں باہر کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک اور ان باہروں کو ان کشتیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے اور باہر اور بر کو آپس میں جوڑ دیا کس نے ان نے یہ اللہ نے یہ کشتیوں کا نظام بنایا ہے یہ سارا سارا یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ساتھ ہے اللہ کی ذات واحد نہ شریک ہے ورنہ تو یہ نظام ایسا کبھی بھی نہ چلتا یہ درہم برہم نظر آ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی وحدانیت کا دلیل ہے ابھی کشتوں کا چلنا لوگ اس میں سفر کرتے ہیں لوگوں کا سامان آتا جاتا ہے بڑے بڑے, بڑے تجارت کنٹینروں کے سارے کے سارے فوٹو کے چیزیں آتی جاتی ہیں یہ انہیں کشتیوں کے ذریعے سے اللہ رب الزت نے ان کے ذریعے سے انسانوں کے منع کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے پوری دنیا میں ابھی مال پہلتا ہے آتا جاتا ہے سفارے اس ساری چیزیں انہیں کے ذریعے سے ہوتی ہیں اور نفع اس لیے کے لیے کسی سے نقل اور حرکت چیزوں کا بیچنا منگوانا یہ سستا پڑتا ہے بنیا کے ہوائی جہازوں پہ لے اور یہ بڑی مقدار میں چیزیں اٹھا لیتی ہیں کنٹینر در کنٹینر ٹھیک ہے نا اگر ان چیزوں کو گاڑیوں میں لیا, لیا, لائے جائے تو گاڑی کسی جگہ پہ چل سکتی ہے کسی جگہ پہ نہیں چل سکتی یہ باہر کے اندر سے تیرتے ہوئے ایک من سے دوسرے ملک تک پہنچ جاتی ہے اور اسی طرح اللہ فرمائے پم انسما یہ چار نمبر پہ چیز ہے وہ چیز جو اللہ نے اتاری ہے اسماع میں سے مما ان پانی میں سے اللہ پانی اتارتے ہیں اوپر سے نیچے اوپر سے نیچے پانی کس طرح اللہ نے نظام میں ایک نظام بنا کے رکھا ہے وہ نظام کس کا ہے بادلوں کا ہے انہی بادلوں میں سے اللہ رب العزت بارش برساتا ہے اور وہ بادل ٹنوں کے حساب سے ہزاروں کے ٹن حساب سے وہ بادل برے ہوتے ہیں کس سے بارش کے پانی سے پانی برا ہوتا ہے لیکن ایک قطرہ اس میں سے زمین پر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا جہاں جہاں اللہ حکم دے وہاں بادل چلے جاتے ہیں اور وہاں رکتے ہیں پھر ان بادلوں سے اللہ کے حکم سے پانی گرنا شروع ہوتا ہے وہ پانی بھی ایسا اندازے سے گرتا ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو ایک دم اللہ رب العزت تنوں کے حساب سے پانی کو نیب ٹینک ورنہ تو ساری کی ساری آبادی نیچے ختم ہو جائے یہ بھی اللہ کے کیا نظام اور یہ نظام سارا کے سارا درست چل رہا ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے اگر اس میں خدا چار دلائل ہو گئے اللہ فرماتے ہیں باہی رب اس کے ذریعے سے اللہ زندہ کرتا ہے زمینوں کو باز اس کے مرنے کے بعد یعنی زمین جب بنجر ہو جاتی ہے خشک ہو جاتی ہے پانی نہیں ملتا تو اس میں کوئی چیز رکتی نہیں ہے اللہ جلشان ہو پانی بیچ جاتا ہے اللہ رب العزت پانی بیچ جاتا ہے اور بیچنے کے بعد اللہ رب العزت پانی کو برساتا ہے جہاں جہاں زمین بنجر ہو خوش ہو سب زمینوں کا اللہ زندہ کرتا ہے اس کے اندر صلاحیت اللہ پیدا کر لیتا ہے کس کا فصل اگنے کا اس کے اندر نمی آ جاتی ہے مٹی تر پیدا کرتے ایک نظام زراعت کا چل پڑتا ہے یہ سب کس سے ہے یعنی اوپر سے پانی آنے گوئی سے جب بارشیں ہوتی ہیں اسی طرح پانی ہمارے نہروں میں دریاؤں میں بہروں میں ندیوں میں یہ جمع ہو جاتا ہے اسی طرح سردی کے موسم میں اللہ رب العزت برفباری فرما دیتے ہیں پہاڑوں کے اوپر برف پڑتی ہے اور وہ برف پہاڑوں کے اوپر گر کے وہ جم جاتی ہے وہاں سردی کے موسم میں اور وہ ہمارے لیے ایک اسٹوریج ہے پانی کا اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ نظام بنا لیتے ہیں وہ اور کرتے ہیں جب گرمی کا موسم شروع ہے اس سے ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات ہم کیا کرتے ہیں پوری کرتے ہیں اور پھر ندیوں میں اسی طرح دریاؤں میں وہ پانی آ کے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں فصلوں تک پہنچ جاتا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور یہ نظام سارا سارا درست چل رہا ہے اس, اس بات کی کہ اللہ کی ذات واحد کا شریک ہے اور بس تفیح اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اس زمین کو زندہ کر دیا اللہ نے بارش کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر اللہ نے دلایا اس زمین کے اندر مل کو لتابت ہر دبا ہر وہ چیز جو اسی میں چڑھتا ہے اسی میں پلتا ہے اسی میں سے ہے پیتا ہے ساری خوراک جانوروں کی زمین میں سے ملتی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی کیا ہے وحدانیت کی دلیل ہے اللہ کی ذاتی دلیل ہے پانچویں دلی اللہ فرماتا تصریف اور ریاح اسی طرح تصریف اور ریاح ہے اللہ رب العزت چلاتے ہیں ہواؤں کو ہواؤں کا چلانا ہواؤں کے چلانے سے مطلب یہ ہے کہ جب ہوائیں چلتی ہے تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہواؤں کو چلاتے ہیں اور ہوائیں پہ آگے بادلوں کو چلاتے ہیں جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو بادل پہنچ جاتے ہیں وہاں ہواؤں کے ذریعے سے یہ بادل کے لیے ہوائیں کیا ہے یہ سمجھ لے کے سنواری ہے اس پر اللہ تعالی اس کے ذریعے سے صحاب کو پہنچا دیتے ہیں وہاں بادلوں کو صحاب وہ صحاب وہ بادل المسفر جو کہ اللہ نے تابع کیا ہے بین اسماعی والارض اللہ نے معلق کیا ہے تابع کیا ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں یہ بادل وہاں درمیان میں رہتے ہیں اللہ نے نہ اوپر آسمان کی طرف ان کو کھینچنا ہے اور نہ زمین پہ گرا دینا ہے زمین پہ بادل گر جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بارش کا پانی, پانی جو ہے بارش کا وہ کہاں سے آئے اللہ نے اس کو مستخر کیا ہے بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان میں فضاؤں میں اللہ نے اس کو معلق کیا ہے ذات کیا ہے واحد لا شریک ہے یہ سارا نظام کا چلانے والی ذات وہ ایک ہے اللہ فرماتے ہیں لایاتل ان سب چیزوں میں یہ آٹھ چیزیں ہیں سب میں آیات ہے براہین ہے دلائل ہے اللہ کی وحدانیت پر اس قوم کے لیے آپ جو عقل رکھتے ہیں جو عقلمند ہیں جو سمجھدار ہیں لیکن مشرقین مکہ اگر ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کی واحدہ شریک ہونے کی وہ دلیل مانگتے ہیں یہ سارے دلائل موجود ہیں انسان تھوڑا سا اوپر نیچے دیکھے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھیں یہ خود بخود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی ذات موجود ہے واحدہ شریک ہے اور اس نظام کی چلانے والی ذات ہے تو یہ بات اس میں دلیل ہے آج کل جو سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اس میں نئی نئی چیزیں نئی ٹیکنالوجی جو چیزیں بھی آ رہی ہیں یہ انسان کے اوپر اعتماد جت ہے اللہ کی طرف سے روز قیامت میں انسان اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ آپ کی ذات بھی ہے آپ کی ذات واحدہ شریک ہے میں تو نادان تھا میں تو لاعلم تھا اللہ رب العزت کے سامنے یہ انسان انکار نہیں کر سکتا کیونکہ آج کل جو جدید دور ہے ٹیکنالوجی ہے اس کی ترقی موجود ہے تو ہر انسان اللہ کی پہچان کسی نہ کسی مرد سے کر سکتا ہے اگر تھوڑا سا انسان سوچ لے تھوڑا سا فکر کرے تو اللہ کی ذات اس کو نظر آئے گی اور اللہ کی وحدانیت اس کے ذہن میں یہ بات اتر جائے گی کہ اللہ واحدہ شریک ہے اللہ نظاموں کو چلانے والا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ انسان دنیا کی چیزوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے لیکن جب اللہ کی بات آ جائے اللہ کے احکامات آ جائے پھر کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیوں پتہ نہیں ہے تمہیں تمہیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہم اصل میں اصل اپنے مقصد کو بھول کر کسی غیر مقصد کی پیچھے ہم پڑ گئے تو پھر روز قیامت میں انسان اللہ کے سامنے انکار نہیں کر سکتا جتنا بھی انکار کرے اللہ تعالیٰ ایک ایک بات اس کے سامنے رکھے گا کیا یہ دہلی نہیں تھی آپ کے لیے کافی اللہ کی پہچان کے لیے یہ دل آپ کے لیے کافی نہیں تھی آپ نے کبھی اس میں نہیں سوچا تھا تو لہٰذا یہ ساری باتیں میں حجت ہے کس پر اس انسان کو <سؤال> <سؤال> پھر اللہ فرماتے و منفی دن ان دلائل کے باوجود کہ اللہ کی ذات ایک ہے اللہ وحرہ شریک ہے اللہ سب کائنات کے خالد ہے مربی ہے اس کے باوجود اللہ فرح ہے یہ شکو کرتے ہیں اللہ ذات کہ اس کے باوجود کتنے دلائل اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی وجود پر ہیں بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں ہی جو بنا لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کی ماں سوا اللہ کی ذات واحد لا شریک ہے اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور ان شریکوں کو جو مشرقین کے خدا ہے جو ان کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں ایسی محبت کا حبت کی جاتی ہے اللہ کے ساتھ جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے اور اس اللہ کا حق ہے محبت کرنے کا اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا جیسے اللہ کا حق ہے اسی طرح وہ پھر ان خداؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں اللہ کے سامنے یہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتے جب نہیں ہو سکتے تو خدائی محبت ان کو دینی یہ بڑی بے خوبی ہے منو اشد حب اللہ اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لیا ایمان والے ہیں ایمان قبول اشد و حقب اللہ ان کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ان کی محبت بہت کیا ہے محبت رکھتے ہیں وہ سب لوگوں سے وہ زیادہ اشد ہو اس لئے اس میں ہے یعنی دوسرے پہ بہ نسبت ان کی محبت اللہ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے ان کی مومن کی اللہ فرماتے ہیں اردین اگر دیکھ لیں وو یہ لو جو ہے یہ کس کے لیے ہے کمرنا کے لیے یعنی کاش و لو یرالزین ظلم و دیکھ لے وہ لوگ جو ظالم ہے جو مشرق ہے کیونکہ ظالم اللہ تعالیٰ نے شرف کو ظلم رہا ہے سے مراد یہ ہے کہ غیر مشرقین کاش دیکھ لے یعنی کیا دیکھ لے ضرور اس, اس وقت جب یہ دیکھ لیتے ہیں آزاد وہ یہ دنیا میں دیکھ لیتے تو یہ کبھی بھی پیر اللہ کے ساتھ شریک نہ بناتے ہیں اللہ ذات کو واحد شریف مان لیتے لیکن چونکہ انہوں نے ابھی تک عذاب جہنم دیکھا نہیں ہے صرف سنا ہے اور سننے سے ان کے یقین نہیں آتا جیسے قیامت میں یہ عذاب جہنم کو دیکھ لیں گے اگر کاش یہ دنیا میں دیکھ لیتے تو یہ کبھی بھی پیر اس طرح حرکتیں تک کرتے ہیں یہ بازاگر لیکن نبی کریم وسلم کے کہنے پہ یقین نہیں کرتے حال ان کی یقین کرنا چاہیے جراول پھر اس وقت جب عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات سمجھ آتی ہے آج کہ خدا واحد لا شریف ہے الن قوت للہ پھر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بے شک ساری کی ساری قوت ساری کی ساری ملکیت ساری کی بادشاہت ساری خدائی لاہ اللہ کے ماں اور کوئی خدا نہیں ہے اگر یہ کاش یہ عذاب کو دنیا میں دیکھ لیتے تو فوراً اللہ کی مادانی پر یہ انکار کے وجہ اقرار کر لیتے اور سو فیصد اللہ کے ذات کو خدا ال شریف مان لیتے لیکن چونکہ انہوں نے عذاب نہیں دہ دنیا میں اسی وجہ سے پھر یہ اللہ کے ساتھ شریف بناتے ہیں یہ لام ہے یہ اس طرح جاہل قسم کے لوگ ہیں اور کچھ لوگ ضد کی وجہ سے بگڑے ہوئے کر, کر, کے, کر کے یہ حق کی طرف بالکل نہیں آتے اور شیطان نہیں آنے دیتے انمل قوت للہ اللہ تو اس نتیجے تک یہ پہن جاتے اگر اس آخرت والے کو دنیا میں دیکھ لیتے سزا کو دیکھ لیتے کہ انمل قوت للہ اللہ یہ قرار کر لیتے اس بات پر کہ بے شک ساری کی ساری قوت اللہ کی ہے جتنی بھی قوت ہے جمیا ان ساری کی ساری یہ اللہ کی ہے یہ ان کو پتہ چل جانا تھا کہ اللہ کی ماں اور کوئی طاقتور نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے اللہ روز فرماتے ون اللہ اور بے شک اللہ کی ذات جو ہے شدید العذاب بہت سخت عذاب دینے والی ہے یعنی وہ روز قیامت والا دن جب آئے گا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ آخر میں اس وقت بڑا سخت کیا ہوگا یہ اللہ روز فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ شدید العذاب بھی ہے اگر یہ باز نہ آئے کے باوجود اور دنیا سے نافرمان چلے گے کافر چلے گے پھر عذاب جو الہی ہے وہ بہت شدید ہے وہ سخت ہے تو اس کا پھر یہ تاب نہیں سکیں گے تو اس جہنم کے عذاب میں یہ چلتے جائیں گے اس لحاظ سے اللہ رب فرماتے ہیں کہ تم تھوڑا سا سوچ لو اللہ کی باتوں پر فکر کرو اور اللہ کی طرف آئے کیونکہ اللہ رب الفر نے ان سرجیت کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے یہ بات نہیں ہے کہ انس اور جن اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی خدائی نہیں چلے گی نہ اس ایسی کوئی بات نہیں ہے دنیا کافر ہو جائے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو اللہ کی خدائی پھر بھی باقی رہنی ہے یہ ہے کہ دنیا کو اللہ ختم کر دے گا لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہے گی اللہ کے بدائی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا. اس وجہ سے اللہ رب الزت فرماتے ہیں کہ اللہ شدید الزاد بھی ہے مزید لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے جو گنا بھی کرے غفور الرحیم ہے غفور الرحیم ہے تب جب تم توبہ کرو جب تم مسلسل ایک نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کو چیلنج کر رہے ہو کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے یہ تو غفور رحیم مشکل تو نہیں ہے غفور رحیم اس بندے کے لیے ہے گنا کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے تو کرے دوبارہ اس کام کی طرف تصور بھی نہ کرے تو یہ ہے اللہ کے ذات غفور رحیم ہونے والی اگر ایک انسان مسلسل اللہ کی نفرمانی کرتے ہیں یعنی اور زد میں آ کے اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے ون اللہ شبید الحدا پھر یہ اس کے لیے ہے کہ اللہ بے شک اللہ کے ذات سخت عذاب دینے والی ہے بڑا سخت عذاب ہونے والی یہ آیت ایک سو سے ان شاء کل یہاں سے پڑھیں گے ہو تک ربی رہتا ہے اس تبارا اللہ جین تو بھی آؤ بن اللہ جین تب آؤں وہ او یہاں سے ان شاء کل ایک سو نمبر آیت سے ہم اپنا سبق آغاز کریں گے اللہ کا بڑھ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توقع پر ات...